عظیم مرتبہ علی نصب حسین کا ہے عظیم مرتبہ علی نصب حسین کا کہے عظیم مرتبہ علی نصاب حسین کا ہے۔ تقاض عدل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے تقاض عدل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے سلام مرسیا کیوں کرنا ہو کمال ادا سلام مرسیا کیوں نہ ہو کمال ادا سلام سیاح کیوں کر نہ ہو کمال ادا ہر ایک سن پہ سخن میں ادب حسین کا ہے ہر ایک سن پہ سخن میں ادب حسین کا ہے عظیم مرتبالی نصب حسین کا گئے تمام سال گزارا حسین کے غم میں تمام سال گزارا حسین کے غم میں تمام سال عجب یہ جشن ہے جو ایک شب حسین کا ہے اجب یہ جشن ہے جو ایک شب حسین کا ہے عظیم مرتبالی نصب حسین کا ہے کمر جو حوصلہ رکھتی ہے غیرت سجا کمر جو حوصلہ رکھتی ہے غیرتے سجاد کمر جو حوصلہ رکھتی ہے غیرتے سجاد وہ حوصلہ بھی شجائے عرب حسین کا ہے وہ حوصلہ بھی شجائے عرب حسین کا ہے عظیم مرت بالی نسب حسین کا ہے تقاضہ عدل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے